اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پنہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بر تم مین اللہ و رسول ہی نہ تم مین مسلمانوں یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دس برداری کا اعلان ہے ان تمام مشرقین کے خلاف جن سے تم نے معاہدہ کیا ہوا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِ الْكَافِرِينَ لہٰذا اے مشرکو تمہیں چار مہینے تک اجازت ہے کہ تم عرب کی سرزمین میں آزادی سے گھومو پھرو اور یہ بات جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور یہ بات بھی کہ اللہ اب کافروں کو رسوا کرنے والا ہے ادن ام مین اللہ و رسول سی ام إِلَ الحجل اکبری انہ بری ام مین المشرقی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 اور اس کے رسول کی طرف سے تمام انسانوں کے لیے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ بھی مشرقین سے دست پردار ہو چکا ہے اور اس کا رسول بھی اب اے مشرق اگر تم توبہ کر لو تو یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہوگا اور اگر تم نے اب بھی منہ مو موڑے رکھا تو یاد رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور تمام کافروں کو ایک دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو تم المشر کم شعم واہ کم احد فتیم المدہ ان اللہ البتہ مسلمانوں جن مشرقین سے تم نے معاہدہ کیا پھر ان لوگوں نے تمہارے ساتھ عہد میں کوئی کوتا ہی نہیں کی اور تمہارے خلاف کسی کی مدد بھی نہیں کی تو ان کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کی مدت کو پورا کرو بے شک اللہ احتیاط کرنے والوں کو پسند کرتا ہے فقط المشرقین حیثو مم و خدو ہم احسور قدول مرسد مسلت و ات فخلو صبیل ان اللہ غفور الرحیم چنانچہ جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو ان مشرقین کو جنہوں نے تمہارے ساتھ بد اہدی کی تھی جہاں بھی پاؤ قتل کر ڈالو اور انہیں پکڑو انہیں گھیرو اور انہیں پکڑنے کے لیے ہر گھات کی جگہ تاک لگا کر بیٹھو ہاں اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکاة ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے وَإِنْ أَحَدٌ من الْمُشْرِكِينَ اَسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حتى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَةَ ذلك بأنهم قوم لا يعلمون اور اگر مشرقین میں سے کوئی تم سے پناہ مانگے تو اسے اس وقت تک پناہ دو جب تک وہ اللہ کا کلام سن لے پھر اسے اس کے ام کی جگہ پہنچا دو یہ اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جنہیں علم نہیں ہے مشرقی نئے دلہ مسجد فست موہلا ان مشرقین سے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کوئی معاہدہ کیسے باقی رہ سکتا ہے البتہ جن لوگوں سے تم نے مسجد حرام کے قریب معاہدہ کیا ہے جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو بے شک اللہ متقی لوگوں کو پسند کرتا ہے کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةِ يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِكُونَ لیکن دوسرے مشرقین کے ساتھ کیسے معاہدہ برقرار رہ سکتا ہے جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی تم پر غالب آ جائیں تو تمہارے معاملے میں نہ کسی رشتے داری کا خیال کریں اور نہ کسی معاہدے کا یہ تمہیں اپنی زبانی باتوں سے راضی کرنا چاہتے ہیں حالانکہ ان کے دل انکار کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر لوگ نافرمان فرمان ہیں اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله انهم انہوں نے اللہ کی آیاتوں کے بدلے دنیا کی تھوڑی سے قیمت لے لینا پسند کر لیا ہے اور اس کے نتیجے میں لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا ہے واقعہ یہ ہے کہ ان کے کرتوت بہت برے ہیں لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ <سؤال> یہ کسی بھی مومن کے معاملے میں کسی رشتے داری یا معاہدے کا پاس نہیں کرتے اور یہی ہیں جو حدیں توڑنے والے ہیں فقص قومی علم لہذا اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوۃ ادا کریں تو یہ تمہارے دینی بھائی بن جائیں گے اور ہم احکام کی یہ تفصیل ان لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں جو جاننا چاہیں وَإِنَّ دیا دینی کم فکاتلو فکاتلو اچھل ام لم اور اگر ان لوگوں نے اپنا دے دینے کے بعد اپنی قسمیں توڑ ڈالی ہوں اور تمہارے دین کو تانے دیے ہوں تو ایسے کفر کے سربراہوں سے اس نیت سے جنگ کرو کہ وہ باز آ جائیں کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی قسموں کی کوئی حقیقت نہیں <تصفح> رسولی بد اوکم اولا کیا تم ان لوگوں سے جنگ نہیں کرو گے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑا اور رسول کو وطن سے نکالنے کا ارادہ کیا اور وہی وہ ہیں جنہوں نے تمہارے خلاف چھیڑ چھاڑ کرنے میں پہل کی کیا تم ان سے ڈرتے ہو اگر ایسا ہے تو اللہ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو قومی ان سے جنگ کرو تاکہ اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے انہیں رسوا کرے ان کے خلاف تمہاری مدد کرے اور مومنوں کے دل ٹھنڈے کر دے بائی وکوبیم عالم شلی منہ کی اور ان کے دل کے کڑھن دور کر دے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 واللہ خبیر بما تعملون بھلا کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون لوگ جہاد کرتے ہیں اور اللہ اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی اور کو خصوصی رازدار نہیں بناتے اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے ما کان نل مشرقی نئی مروم سے جدوں شہیدین السین بالکف ال اکبی قوت میں لم و فن مشرقین اس بات کے اہل نہیں ہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں حالانکہ وہ خود اپنے کفر کے گواہ بنے ہوئے ہیں ان لوگوں کے تو اعمال ہی غارت ہو چکے ہیں اور دوزخی میں ان کو ہمیشہ رہنا ہے نمرم سجدی يَخْشَ تلم یو أَن يَكُونُوا مِنَ اللہ کی مسجدوں کو تو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے ہوں اور نماز قائم کریں اور زکات ادا کریں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں ایسے ہی لوگوں سے یہ توقع ہو سکتی ہے کہ وہ صحیح راستہ اختیار کرنے والوں میں شامل ہوں گے اجال تم سلح المسجد مسجد من آمن بل من امن بلست دل قالمی کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کے آباد رکھنے کو اس شخص کے اعمال کے برابر سمجھ رکھا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا ہے اور جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے اللہ کے نزدیک یہ سب برابر نہیں ہو سکتے اور اللہ ظالم لوگوں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا الین امنو جرو جہ دو سبھی بھی امسم او مدر جہف جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی ہے اور اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کیا ہے وہ اللہ کے نزدیک درجے میں کہیں زیادہ ہیں اور وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں و لهم ان کا پروردگار انہیں اپنی طرف سے رحمت اور خوشنودی کی اور ایسے باغات کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہیں ان اللہ عندہ اجر عظیم وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے یقیناً اللہ ہی ہے جس کے پاس عظمت والا اجر موجود ہے ائہل دین ا منو لو اب اخو ن اتحبل کفرا و میتھ اہم اے ایمان والو اگر تمہارے باپ بھائی کفر کو ایمان کے مقابلے میں ترجیح دیں تو ان کو اپنا سر پرس نہ بناؤ اور جو لوگ ان کو سر پرس بنائیں گے وہ ظالم ہوں گے قل ان نب اکم اب نم اخو نم واموال وم آشی تخشون کم ومساكن ترضونها احب ترف من الله ن رسولی و جی ہچار اے پیغمبر مسلمانوں سے کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہارے بھائی تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور وہ مال و دولت جو تم نے کمایا ہے اور وہ کاروبار جس کے مندہ ہونے کا تمہیں اندیشہ ہے اور وہ رہائشی مکان جو تمہیں پسند ہیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر فرما دے اور اللہ نا فرمان لوگوں کو منزل تک نہیں پہنچاتا لقد نسر کم کسرت کم فلم تم کم شی اوکل اور دوبی میں رحبت وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے تمہاری بہت سے مقامات پر مدد کی ہے اور خاص طور پر حنین کے دن جب تمہاری تعداد کی کسرت نے تمہیں مگن کر دیا تھا مگر وہ کثرت تعداد تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی پھر تم نے پیٹ دکھا کر میدان سے رخ موڑ لیا ذل اللہ سکینت ہوں رسولی والوں دین کا فرولی کا جز الک فری پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل کی اور ایسے لشکر اتارے جو تمہیں نظر نہیں آئے اور جن لوگوں نے کفر اپنا رکھا تھا اللہ نے ان کو سزا دی اور ایسے کافروں کا یہی بدلہ ہے تم میں واللہ غفور الرحیم پھر اللہ جس کو چاہے اس کے بعد توبہ نصیب کر دے اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے منو ام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 اے ایمان والو مشرق لوگ تو سراپا ناپاکی ہیں لہذا وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب بھی نہ آنے پائیں اور مسلمانوں اگر تم کو مفلسی کا اندیشہ ہو تو اگر اللہ چاہے گا تو تمہیں اپنے فضل سے مشرقین سے بے نیاز کر دے گا بے شک اللہ کا علم بھی کامل ہے حکمت بھی کامل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 وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَيَّدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ وہ اہلِ کتاب جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ یومِ آخرت پر اور جو اللہ اور اس کے رسول کے حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے اور نہ دین حق کو اپنا دین مانتے ہیں ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ خار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیع ادا کریں وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصار المسیح ابن اللہ ذالک قولہم بی افواہہم یُضَاهِعُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلِ قَاتَ لَهُمُ اللَّهِ أَنَّا يُعْفَكُونَ یہودی <تصفيق> تو یہ کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور نصرانی یہ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں یہ سب ان کی منہ کی بنائی ہوئی باتیں ہیں یہ ان لوگوں کی سی باتیں کر رہے ہیں جو ان سے پہلے کافر ہو چکے ہیں اللہ کی مار ہو ان پر یہ کہاں ادھے بہکے جا رہے ہیں مسیحب ن ابن یم وما مل ام امیروں لیا بدو عل ہوں عن ما انہوں نے اللہ کے بجائے اپنے احبار یعنی یہودی علماء اور راہبوں یعنی عیسائی درویشوں کو خدا بنا لیا ہے اور مسیح ابن مریم کو بھی حالانکہ ان کو ایک خدا کے سوا کسی کی عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا اس کے سوا کوئی خدا نہیں وہ ان کی مشرکانہ باتوں سے بالکل پاک ہے یریدون ان یطفئو نور اللہ بی افواہہم ویعب اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الكافرون یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں حالانکہ اللہ کو اپنے نور کی تکمیل کے سوا ہر بات نامنظور ہے چاہے کافروں کو یہ بات کتنی بری لگے ہوں اللہ رسول وہ اللہ ہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ اسے ہر دوسرے دین پر غالب کر دے چاہے مشرک لوگوں کو یہ بات کتنی ناپسند ہو یادین امنو ان کثیر احبری اور لمل بل سب وبیل فبشی فبشی اے ایمان والو یہودی احبار اور عیسائی راہبوں میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور جو لوگ سونے چاندی کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو مل جم فتو خوا بھا جم و جم وزو کو مکنی زم جس دن اس دولت کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا پھر اس سے ان لوگوں کی پیشانیاں اور ان کی کروٹیں اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا اب چکھو اس خزانے کا مزہ جو تم جوڑ جوڑ کر رکھا کرتے تھے ان عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدین القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم قاتل المشرقین کا چن کما الله مع کرمتقین حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد بارہ مہینے ہے جو اللہ کی کتاب یعنی لوہے محفوظ کے مطابق اس دن سے نافذ چلی آتی ہے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا ان بارہ مہینوں میں سے چار حرمت والے مہینے ہیں یہی دین کا سیدھا سادہ تقاضا ہے لہذا ان مہینوں کے معاملے میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور تم سب مل کر مشرکوں سے اسی طرح لڑو جیسے وہ سب تم سے لڑتے ہیں اور یقین رکھو کہ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے انی عدتوں فی خوف یو بلو بھل کف رو یو ہلو نو آمو ہری مَا حَرَّمَ آمل تئر مَا حَرَّمَ ہلو مر روئی نوم سو فری اور یہ نسی یعنی مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا تو کفر میں ایک مزید اضافہ ہے جس کے ذریعے کافروں کو گمراہ کیا جاتا ہے یہ لوگ اس عمل کو ایک سال حلال کر لیتے ہیں اور ایک سال حرام قرار دے دیتے ہیں تاکہ اللہ نے جو مہینے حرام کیے ہیں ان کی بس گنتی پوری کر لیں اور اس طرح جو بات اللہ نے حرام قرار دی تھی اسے حلال سمجھ لیں ان کی بدعملی ان کی نگاہ میں خوشنما بنا دی گئی ہے اور اللہ ایسے کافر لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا یوحل امنو مد کی فی روفی سب لمل ار اربی تم بلحیت من اخر فَمَا مَتَاعُ فِي إِلَّا <قَلِيل> اے لوگو جو ایمان لائے ہو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے کوچ کرو تو تم بوجل ہو کر زمین سے لگ گئے کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی پر راضی ہو چکے ہو اگر ایسا ہے تو یاد رکھو کہ دنیاوی زندگی کا مزہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں مگر بہت تھوڑا اگر تم کوچ نہیں کرو گے تو اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ کوئی اور قوم لے آئے گا اور تم اسے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکو گے اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے اِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُونَ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَانِيَ اَثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنِ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلْمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلًا وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ أَغَرْتُمْ <تصفيق> ان کی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو ان کا کچھ نقصان نہیں کیونکہ اللہ ان کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب ان کو کافر لوگوں نے ایسے وقت مکہ سے نکالا تھا جب وہ دو آدمیوں میں سے دوسرے تھے جب وہ دونوں غار میں تھے جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے چنانچہ اللہ نے ان پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور ان کی ایسے لشکروں سے مدد کی جو تمہیں نظر نہیں آئے اور کافر لوگوں کا بول نیچا کر دکھایا اور بول تو اللہ ہی کا بالا ہے اور اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے حکمت کا بھی مالک فروخ و جہدی زال کم خیر الخم ام تم تالم جہاد کے لیے نکل کھڑے ہو چاہے تم ہلکے ہو یا بوجھل اور اپنے مال و جان سے اللہ کے راستے میں جہاد کرو اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے لو كان عرضاً قریباً و سفراً قاصداً لاتبعوك ولیکن بعدت علیہم الشقہ وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم يهلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون اگر دنیا کا سامان کہیں قریب ملنے والا ہوتا اور سفر درمیان قسم کا ہوتا تو یہ منافق لوگ ضرور تمہارے پیچھے ہو لیتے لیکن یہ کٹھن فاصلہ ان کے لیے بہت دور پڑ گیا اور اب یہ اللہ کے قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم میں استطاعت ہوتی تو ہم ضرور آپ کے ساتھ نکل جاتے یہ لوگ اپنی جانوں کو ہلاک کر رہے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں عَفَ اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ اے پیغمبر اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے مگر تم نے ان کو جہاد میں شریک نہ ہونے کی اجازت اس سے پہلے ہی کیوں دے دی کہ تم پر یہ بات کھل جاتی کہ کون ہیں جنہوں نے سچ بولا ہے اور تم جھوٹوں کو بھی اچھی طرح جان لیتے لا يستأذنك الذين يؤمنون باللہ والیوم الآخر ان يجاہدوا بأموالهم وأنفسهم واللہ علیم بالمتقین جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اپنے مال و جان سے جہاد نہ کرنے کے لیے تم سے اجازت نہیں مانگتے اور اللہ متقی لوگوں کو خوب جانتا ہے ان اِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ تم سے اجازت تو وہ لوگ مانگتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنے شک کی وجہ سے ڈاواں ڈول ہیں پہل پو مع القین اگر ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو اس کے لیے انہوں نے کچھ نہ کچھ تیاری کی ہوتی لیکن اللہ نے ان کا اٹھنا پسند ہی نہیں کیا اس لیے انہیں سست پڑا رہنے دیا اور کہہ دیا گیا کہ جو اپاہج ہونے کی وجہ سے بیٹھے ہیں ان کے ساتھ تم بھی بیٹھ رہو لو خی وَفِيكُمْ کم الخب یبف علیم بال اگر یہ لوگ تمہارے ساتھ نکل کھڑے ہوتے تو سوائے فساد پھیلانے کے تمہارے درمیان کوئی اور اضافہ نہ کرتے اور تمہارے لیے فتنہ پیدا کرنے کی کوشش میں تمہاری صفوں کے درمیان دوڑے دوڑے پھرتے اور خود تمہارے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کے مطلب کی باتیں خوب سنتے ہیں اور اللہ ان ظالموں کو اچھی طرح جانتا ہے لاد نبل بول امور الحقو وحر امر اللہ ہت وَظَهَرَ امر اللہ وَهُمْ ر ان لوگوں نے اس سے پہلے بھی فتنا پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے معاملات کی اُلٹ پھیر کرتے رہے ہیں یہاں تک کہ حق آیا اللہ کا حکم غالب ہوا اور یہ کرتے رہ گئے وَإنَّ جَهَنَّمَ اور انہی میں وہ صاحب بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے اجازت دے دیجئے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے ارے فتنے ہی میں تو یہ خود پڑے ہوئے ہیں اور یقین رکھو کہ جہنم سارے کافروں کو گھیرے میں لینے والی ہے تو سب حسن توں تسو تو مصیبت و يتولوا و يتولوا و اگر تمہیں کوئی بھلائی مل جائے تو انہیں دکھ ہوتا ہے اور اگر تم پر کوئی مصیبت آ پڑے تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو پہلے ہی اپنا بچاؤ کر لیا تھا اور یہ کہہ کر بڑے خوش خوش واپس چلے جاتے ہیں قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّ کہ دو کہ اللہ نے ہمارے مقدر میں جو تکلیف لکھتی ہے ہمیں اس کے سوا کوئی اور تکلیف ہرگز نہیں پہنچ سکتی وہ ہمارا رکھوالا ہے اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے قل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 کہ تم ہمارے لیے جس چیز کے منتظر ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ آخر کار دو بھلائیوں میں سے ایک نہ ایک بھلائی ہمیں ملے اور ہمیں تمہارے بارے میں انتظار اس کا ہے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف سے یا ہمارے ہاتھوں سزا دے بس اب انتظار کرو ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں قل منكم انكم كنتم قوما کہہ دو کہ تم اپنا مال چاہے خوشی خوشی چندے میں دو یا بد سے وہ تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا تم ایسے لوگ ہو جو مسلسل نافرمانی فرمانی کرتے رہے ہو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 انم ک فوب اللہ و بے وسولی ولی تون فول اللہ خلوں فکون اللہ اور ان کے چندے قبول کیے جانے میں رکاوٹ کی کوئی اور وجہ اس کے سوا نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کا معاملہ کیا ہے اور یہ نماز میں آتے ہیں تو کس مساتے ہوئے آتے ہیں اور کسی نیکی میں خرچ کرتے ہیں تو برا مانتے ہوئے خرچ کرتے ہیں فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم ان میوری دلی بہت تمہیں ان کے مال اور اولاد کی کسرت سے تعجب نہیں ہونا چاہیے اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں سے ان کو دنیاوی زندگی میں عذاب دے اور ان کی جان بھی کفر ہی کی حالت میں نکلے وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ ہم قَوْمٌ لینکو یہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں بلکہ وہ ڈرپوک لوگ ہیں لون لو أو أو اگر ان کو کوئی پناہ گاہ مل جاتی یا کسی قسم کے غار مل جاتے یا گھس بیٹھنے کی اور کوئی جگہ تو یہ بے لگام بھاگ کر ادھر ہی کا رخ کر لیتے اور انہی منافقین میں وہ بھی ہیں جو صدقات کی تقسیم کے بارے میں آپ کو تانا دیتے ہیں چنانچہ اگر انہیں صدقات میں سے ان کی مرضی کے مطابق دے دیا جائے تو راضی ہو جاتے ہیں اور اگر ان میں سے انہیں نہ دیا جائے تو ذرا سی دیر میں ناراض ہو جاتے ہیں ولو اُم ردو اللَّهُ وَرَسُولُهُ ارسو لو وکالو وکالو حسلا ہوں سیوکتی نلہ وَرَسُولُهُ سی ارسو لو ان جو کچھ بھی انہیں اللہ اور اس کے رسول نے دے دیا تھا کیا اچھا ہوتا کہ یہ اس پر راضی رہتے اور یہ کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے آئندہ اللہ اپنے فضل سے ہمیں نوازے گا اور اس کا رسول بھی ہم تو اللہ ہی سے لو لگائے ہوئے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین عليها والمؤلفت قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفي سبيل الله وابن السبيل فریضة من اللہ واللہ علیم ع صدقات تو دراصل حق ہے فقیروں کا مسکینوں کا اور ان اہلکاروں کا جو صدقات کی وصولی پر مقرر ہوتے ہیں اور ان کا جن کی دلداری مقصود ہے نیز انہیں غلاموں کو آزاد کرنے میں اور قرض داروں کے قرضے ادا کرنے میں اور اللہ کے راستے میں اور مسافروں کی مدد میں خرچ کیا جائے یہ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ علم کا بھی مالک ہے حکمت کا بھی مالک وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ اُذُنُ اور انہی منافقین میں وہ لوگ بھی ہیں جو نبی کو دکھ پہنچاتے ہیں اور ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ تو سراپا کان ہے کہہ دو کہ وہ کان ہے اس چیز کے لیے جو تمہارے لیے بھلائی ہے وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں کی بات کا یقین کرتے ہیں اور تم میں سے جو ظاہری طور پر ایمان لے آئے ہیں ان کے لیے وہ رحمت کا معاملہ کرنے والے ہیں اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ پہنچاتے ہیں ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے یہ لفون بل خم لی اردو خم اللہ رسول ہوں اردو ہوں مسلمانوں یہ لوگ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں اس لیے کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کریں حالانکہ اگر یہ واقعی مومن ہوں تو اللہ اور اس کے رسول اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ یہ ان کو راضی کریں فيها ذلك الخزي کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے ٹکر لے تو یہ بات طے ہے کہ اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا یہ بڑی بھاری رسوائی ہے یحذروا المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون منافق لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ مسلمانوں پر کہیں کوئی ایسی صورت نازل نہ کر دی جائے جو انہیں ان منافقین کے دلوں کی باتیں بتلا دے کہہ دو کہ اچھا تم مزاق اڑاتے رہو اللہ وہ بات ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈرتے تھے وَلَئِن سَألتَهُم لَيَقُولُنَّ إِن خوب الم تس تز اور اگر تم ان سے پوچھو تو یہ یقیناً یوں کہیں گے کہ ہم تو ہنسی مزاق اور دل لگی کر رہے تھے کہو کہ کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول کے ساتھ دل لگی کر رہے تھے لا چنی کم اوف پو افم بھی ان کی نو مجرینی بہانے نہ بناؤ تم ایمان کا اظہار کرنے کے بعد کفر کے مرتکب ہو چکے ہو اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معافی دے بھی دیں تو دوسرے گروہ کو ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم لوگ ہیں الم النا فکو مور بل کر فکین منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک ہی طرح کے ہیں وہ برائی کی تلقین کرتے ہیں اور بھلائی سے روکتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں انہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا بلا شبہ یہ منافق بڑے نافرمان ہیں وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم اللہ, عذاب مقیم اللہ نے منافق مردوں منافق عورتوں اور تمام کافروں سے دوزخ کی آگ کا عہد کر رکھا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے وہی ان کو راس آئے گی اللہ نے ان پر پھٹکار ڈال دی ہے اور ان کے لیے اٹل عذاب ہے من قبلكم كانوا کمکھ أشد منكم اشدمی کھمکوت اکسم اوں فاستمتعوا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 خوسی <الْخَاسِرُون> منافکو تم انہی لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں وہ طاقت میں تم سے مضبوط تر اور مال اور اولاد میں تم سے کہیں زیادہ تھے چنانچہ انہوں نے اپنے حصے کے مزے اڑا لیے پھر تم نے اسی طرح اپنے حصے کے مزے اڑائے جیسے تم سے پہلے لوگوں نے اپنے حصے کے مزے اڑائے تھے اور تم بھی ویسی ہی بےحودہ باتوں میں پڑے جیسے وہ پڑے تھے یہ وہ لوگ تھے جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو گئے اور یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے خسارے کا سودا کیا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 میں کین اولی میں کیا ان منافقوں کو ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے گزرے ہیں نوح کی قوم اور و سمود ابراہیم کی قوم مدین کے باشندے اور وہ بستیاں جنہیں اُلٹ ڈالا گیا ان سب کے پاس ان کے رسول روشن دلائل لے کر آئے تھے پھر اللہ ایسا نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرتا لیکن یہ خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے رہے مورف نل مری وی مل سو الاسم اللہ ان کی الله اور مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں وہ نیکی کی تلقین کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکات ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ اپنی رحمت سے نوازے گا یقیناً اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے حکمت کا بھی مالک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 ذلك هو الفوز العظيم اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے وعدہ کیا ہے ان باغات کا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور ان پاکیزہ مکانات کا جو سدا بہار باغات میں ہوں گے اور اللہ کی طرف سے خوشنودی تو سب سے بڑی چیز ہے جو جنت والوں کو نصیب ہوگی یہی تو زبردست کامیابی ہے یا ایہا نبی جاہد الكفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمة الكفر وکفروا بعد اسلامهم وهموا بما لم ينالوا میں نم انہ رولت وبم اللہ حلبن علیم فیدن ول یہ لوگ اللہ کے قسمیں کھا جاتے ہیں کہ انہوں نے فلاں بات نہیں کہی حالانکہ انہوں نے کفر کی بات کہی ہے اور اپنے اسلام لانے کے بعد انہوں نے کفر اختیار کیا ہے انہوں نے وہ کام کرنے کا ارادہ کر لیا تھا جس میں یہ کامیابی حاصل نہ کر سکے اور انہوں نے صرف اس بات کا بدلا دیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے مالدار بنا دیا ہے اب اگر یہ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہوگا اور اگر یہ منہ مو موڑیں گے تو اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا اور روئے زمین پر ان کا نہ کوئی یار ہوگا نہ مددگار ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن لنصدقن ولنكونن من الصالحين اور انہی میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے یہ عہد کیا تھا کہ اگر وہ اپنے فضل سے ہمیں نوازے گا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور یقیناً نیک لوگوں میں شامل ہو جائیں گے لیکن جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے نوازا تو اس میں بخل کرنے لگے اور منہ موڑ کر چل دیے کون فی پلو بھیم الا کون ہوں بما فل پھول لوگ موا فلا نتیجہ یہ کہ اللہ نے سزا کے طور پر نفاق ان کے دلوں میں اس دن تک کے لیے جمع دیا ہے جس دن وہ اللہ سے جا کر ملیں گے کیونکہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی اور کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے ألم أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الْغُيُوبِ کیا انہیں یہ پتا نہیں تھا کہ اللہ ان کی تمام پوشیدہ باتوں اور سرگوشیوں کو جانتا ہے اور یہ کہ اس کو غیب کی ساری باتوں کا پورا پورا علم ہے اللہ وینژ المپ عین مین المنی نس کا اللہ وین جدون الج وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ یہ منافق وہی ہیں جو خوشی سے صدقہ کرنے والے مومنوں کو بھی تانے دیتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی جنہیں اپنی محنت کی آمدنی کے سوا کچھ اور میسر نہیں ہے۔ اس لیے وہ ان کا مزاق اڑاتے ہیں۔ اللہ ان کا مزاق اڑاتا ہے۔ اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین مرہتا فلن یغفر اللہ لہم ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين اے نبی تم ان کے لیے استغفار کرو یا نہ کرو اگر تم ان کے لیے 70 مرتبہ استغفار کرو گے تب بھی اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کا رویہ اپنایا ہے اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ وکرہو وکرہو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 گزوے تبوک سے پیچھے رہنے دیا گیا تھا وہ رسول اللہ کے جانے کے بعد اپنے گھروں میں بیٹھے رہنے سے بڑے خوش ہوئے اور ان کو یہ بات ناگوار تھی کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنے مال و جان سے جہاد کریں اور انہوں نے کہا تھا کہ اس گرمی میں نہ نکلو کہو کہ جہنم کی آگ گرمی میں کہیں زیادہ سخت ہے کاش ان کو سمجھ ہوتی فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اب یہ لوگ دنیا میں تھوڑا بہت حزنے اور پھر آخرت میں خوب روتے رہیں کیونکہ جو کچھ کمائی یہ کرتے رہے ہیں اس کا یہی بدلہ ہے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 اے پیغمبر اس کے بعد اگر اللہ تمہیں ان میں سے کسی گروہ کے پاس واپس لے آئے اور یہ کسی اور جہاد میں نکلنے کے لیے تم سے اجازت مانگے تو ان سے کہہ دینا کہ اب تم میرے ساتھ کبھی نہیں چل سکو گے اور میرے ساتھ مل کر کسی دشمن سے کبھی نہیں لڑ سکو گے تم نے پہلی بار بیٹھے رہنے کو پسند کیا تھا لہذا اب بھی انہیں کے ساتھ بیٹھ رہو جن کو کسی معذوری کی وجہ سے پیچھے رہنا ہے وَلَا تُخلّ عَلَى أحدٍ انہم باللہ وهم فاسقون اور اے پیغمبر ان منافقین میں سے جو کوئی مر جائے تو تم اس پر کبھی نماز جنازہ مت پڑنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا یقین جانو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کا رویہ اپنایا اور اس حالت میں مرے ہیں کہ وہ نافرمان تھے تو اولد میری دلہ ہوں سم انفسهم وهم كافرون اور تمہیں ان کے مال اور اولاد کی کثرت سے تعجب نہیں ہونا چاہیے اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں سے ان کو دنیا میں عذاب دے اور ان کی جان بھی کفر ہی کے حالت میں نکلے وَإِذَا جس منالی اور جب کوئی سورت یہ حکم لے کر نازل ہوتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کی رفاقت میں جہاد کرو تو ان منافقوں میں سے وہ لوگ جو صاحب استطاعت ہیں تم سے اجازت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل ہونے دیجیے جو گھر میں بیٹھے رہیں گے رضو بی یہ اس بات سے خوش ہیں کہ پیچھے رہنے والی عورتوں میں شامل ہو جائیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے چنانچہ وہ نہیں سمجھتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں لیکن الرسول والذین آمنوا لَهُمُ الْخَيْرَاتِ هُمُ <الْمُفْلِحُون> لیکن رسول اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں انہوں نے اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کیا ہے انہیں کے لیے ساری بھلائیاں ہیں اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیںعد اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ذالک الفوز العظیم اللہ نے ان کے لئے وہ باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں جن میں یہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ بڑی زبردست کامیابی ہے اور دیہاتیوں میں سے بھی بہانہ باز لوگ آئے کہ ان کو جہاد سے چھٹی دی جائے اور اس طرح جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا تھا وہ سب بیٹھ رہے ان میں سے جنہوں نے کفر مستقل طور پر اپنا لیا ہے ان کو دردناک عذاب ہوگا لیس علی ولا علی المرض ولا علی الذین لا ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم کمزور لوگوں پر جہاد میں نہ جانے کا کوئی گناہ نہیں نہ بیماریوں پر اور نہ ان لوگوں پر جن کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں ہے جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے مخلص ہوں نیک لوگوں پر کوئی الزام نہیں اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے مطلت ملتلا اجدم اح مین کم چولہو آئر تفیب مدن مسن الجو میوں فکو اور نہ ان لوگوں پر کوئی گنا ہے جن کا حال یہ ہے کہ جب وہ تمہارے پاس اس غرض سے آئے کہ تم انہیں کوئی سواری مہیا کر دو اور تم نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر میں تمہیں سوار کر سکوں تو وہ اس حالت میں واپس گئے کہ ان کی آنکھیں اس غم میں آنسوں سے بہہ رہی تھیں کہ ان کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں ہے نمسم اہم رگو بھی الزام تو ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہونے کے باوجود تم سے اجازت مانگتے ہیں وہ اس بات پر خوش ہیں کہ وہ پیچھے رہنے والی عورتوں میں شامل ہو گئے اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اس لیے انہیں حقیقت کا پتا نہیں ہے ملک مخبری کم وسلوام ودو س تو علی ملوئی تم تلوم مسلمانوں جب تم لوگ تبوک سے واپس ان منافقوں کے پاس جاؤ گے تو یہ تمہارے سامنے طرح طرح کے عذر پیش کریں گے اے پیغمبر ان سے کہہ دینا کہ تم عذر پیش نہ کرو ہم ہرگز تمہاری بات کا یقین نہیں کریں گے اللہ نے ہمیں تمہارے حالات سے اچھی طرح باخبر کر دیا ہے اور آئندہ اللہ بھی تمہارا طرز عمل دیکھے گا اور اس کا رسول بھی پھر تمہیں لوٹا کر اس ذات کے سامنے پیش کیا جائے گا جس کو چھپی اور کھلی تمام باتوں کا پورا علم ہے پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو سخلی فون بلب تم لو فری بوم انج و مہم جہ نمو بِمَا کنو یو جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے تو یہ لوگ تمہارے سامنے اللہ کے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو لہذا تم بھی ان سے درگزر کر لینا یقین جانو یہ سراپا گندگی ہیں اور جو کمائی یہ کرتے رہے ہیں اس کے نتیجے میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے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 الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله والله عليم حكيم جو دیہاتی منافق ہیں وہ کفر اور منافقت میں زیادہ سخت ہیں اور دوسروں سے زیادہ اسی لائق ہیں کہ اس دین کے حکام سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر اتارا ہے اور اللہ علم کا بھی مالک ہے حکمت کا بھی مالک وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرِ انہیں دیہاتیوں میں وہ بھی ہیں جو اللہ کے نام پر خرچ کیے ہوئے مال کو ایک تاوان سمجھتے ہیں اور اس انتظار میں رہتے ہیں کہ تم مسلمانوں پر مصیبتوں کے چکر آ پڑیں حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ بدترین مصیبت کا چکر تو خود ان پر پڑا ہوا ہے اور اللہ ہر بات سنتا سب کچھ جانتا ہے الله مین وسول اَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ اور انہیں دیہاتیوں میں وہ بھی ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ اللہ کے نام پر خرش کرتے ہیں اس کو اللہ کے پاس قرب کے درجے حاصل کرنے اور رسول کی دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں ہاں یہ ان کے لیے یقیناً تقرب کا ذریعہ ہے اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے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 اور مہاجرین اور انسار میں سے جو لوگ پہلے ایمان لائے اور جنہوں نے نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کی اللہ ان سب سے راضی ہو گیا ہے اور وہ اس سے راضی ہیں اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہی بڑی زبردست کامیابی ہے وَمِن مَّن حَوْلَكُم مِّن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 اور مدینے کے باشندوں میں بھی یہ لوگ منافقت میں اتنے ماہر ہو گئے ہیں کہ تم انہیں نہیں جانتے انہیں ہم جانتے ہیں ان کو ہم دو مرتبہ سزا دیں گے پھر ان کو ایک زبردست آزاب کی طرف دھکیل دیا جائے گا وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عَمَلًا صَالِحًا تفو سَيِّئًا دونوں بھی أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللہ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اور کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کر لیا ہے انہوں نے ملے جلے عمل کیے ہیں کچھ نیک کام اور کچھ برے امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے گا یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے قُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهْرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اے پیغمبر ان لوگوں کے اموال میں سے صدقہ وصول کر لو جس کے ذریعے تم انہیں پاک کر دو گے اور ان کے لیے باعث برکت بنو گے اور ان کے لیے دعا کرو یقیناً تمہاری دعا ان کے لیے سراپا تسکین ہے اور اللہ ہر بات سنتا اور سب کچھ جانتا ہے المیا علم انہی و چر کیا ان کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ بھی قبول کرتا ہے اور صدقات بھی قبول کرتا ہے اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے وَقُلْ اِعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ والمؤمنون۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَتِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور ان سے کہو کہ تم عمل کرتے رہو اب اللہ بھی تمہارا طرز عمل دیکھے گا اور اس کا رسول بھی اور مومن لوگ بھی پھر تمہیں لوٹا کر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 واللہ علیم حکیم اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا فیصلہ اللہ کا حکم آنے تک ملتوی کر دیا گیا ہے یا اللہ ان کو سزا دے گا یا معاف کر دے گا اور اللہ کامل علم والا بھی ہے کامل حکمت والا بھی وی ن تسجد تفریق اتفریق نسو حومی اندن اوشہد ان إِلَّا وَاللَّهُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. اور کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد اس کام کے لیے بنائی ہے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں کافرانہ باتیں کریں مومنوں میں پھوٹ ڈالیں اور اس شخص کو ایک اڈا فراہم کریں جس کی پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے اور یہ قسمیں ضرور کھا لیں گے کہ بھلائی کے سوا ہماری کوئی اور نیت نہیں ہے لیکن اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں لا تقوم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 تم اس نام نہاد مسجد میں کبھی نماز کے لیے کھڑے مت ہونا البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوے پر رکھی گئی ہے وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک صاف ہونے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک صاف لوگوں کو پسند کرتا ہے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 بھلا کیا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی خوشنودی پر اٹھائی ہو یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک ڈھانگ کے کسی گرتے ہوئے کنارے پر رکھی ہو پھر وہ اسے لے کر جہنم کی آگ میں جا گرے اور اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا لا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْ رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطْعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ جو عمارت ان لوگوں نے بنائی تھی وہ ان کے دلوں میں وقت تک برابر شک پیدا کرتی رہے گی جب تک ان کے دل ہی ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو جاتے اور اللہ کامل علم والا بھی ہے کامل حکمت والا بھی ان انس لهم جائے ون فی سبھی فوت لو نوت لو ہپ فیتل جیلی وَمَنْ کو منف مِنَ مینل واقعہ یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانے اور ان کے مال اس بات کے بدلے خرید لیے ہیں کہ جنت انہی کی ہے وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں جس کے نتیجے میں مارتے بھی ہیں اور مرتے بھی ہیں یہ ایک سچا وعدہ ہے جس کی ذمہ داری اللہ نے تورات اور انجیل میں بھی لی ہے اور قرآن میں بھی اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہو لہذا اپنے اس سودے پر خوشی مناؤ جو تم نے اللہ سے کر لیا ہے اور یہی بڑی زبردست کامیابی ہے خام دونسوق سی دونل امی رو نل موفی ول کرافی بونل ہل ابشیرینی جنہوں نے یہ کامیاب سودا کیا ہے وہ کون ہیں؟ توبہ کرنے والے اللہ کی بندگی کرنے والے اس کی حمد کرنے والے روزے رکھنے والے رکو میں جھکنے والے سجدے گزارنے والے نیکی کی تلقین کرنے والے اور برائی سے روکنے والے اور اللہ کے قائم کی ہوئی حدوں کی حفاظت کرنے والے اے پیغمبر ایسے مومنوں کو خوشخبری دے دو نی وی نمنو رشری نلوکنولی یہ بات نہ تو نبی کو زیب دیتی ہے اور نہ دوسرے مومنوں کو کہ وہ مشرقین کے لیے مغفرت کی دعا کریں چاہے وہ رشتے دار ہی کیوں نہ جب جبکہ ان پر یہ بات پوری طرح واضح ہو چکی ہے کہ وہ دو زخی لوگ ہیں میں کن اس لی ابھی آج فرم لن ہوں آدو لمین اور ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے جو مغفرت کی دعا مانگی تھی اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں تھی کہ انہوں نے اس باپ سے ایک وعدہ کر لیا تھا پھر جب ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے دستبردار ہو گئے حقیقت یہ ہے ابراہیم بڑی آہیں بھرنے والے بڑے بردبار تھے بل قوم بحد عد ہوں بہ ن لہوم میں کل شی ان اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ کر دے جب تک اس نے ان پر یہ بات واضح نہ کر دی ہو کہ انہیں کن باتوں سے بچنا ہے یقین رکھو کہ اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے <سلام> یقیناً <مترجم> <سلام> اللہ ہی ہے جس کے قبضے میں سارے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے وہ زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی رکھوالا ہے نہ مددکار لپت الله مل بیل مجرین ول فار لو في سل سو اللہ تب او فیسلو بال فرح حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے رحمت کی نظر فرمائی ہے نبی پر اور ان مہاجرین اور انسار پر جنہوں نے ایسی مشکل کی گھڑی میں نبی کا ساتھ دیا جبکہ قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل ڈگمگا جائیں پھر اللہ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی یقیناً وہ ان کے لیے بہت شفیق بڑا مہربان ہے وعلی وَإِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنْ اللہ هو التواب اور ان تینوں پر بھی اللہ نے رحمت کی نظر فرمائی ہے جن کا فیصلہ ملتوی کر دیا گیا تھا یہاں تک کہ جب ان پر یہ زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود تنگ ہو گئی ان کی زندگیاں ان پر دوبھر ہو گئیں اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ کی پکڑ سے خود اسی کی پناہ میں آئے بغیر کہیں اور پناہ نہیں مل سکتی تو پھر اللہ نے ان پر رحم فرمایا تاکہ وہ آئندہ اللہ ہی سے رجوع کریں یقین جانو اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے الَّذِينَ آمَنُ اتقوا مَعَ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو ما کان لی اہل المدینہ ومن حولہم من الاعراب ان یتخلفو عن رسول اللہ ولا یرغبو ولا یرغبو بی عن نفسہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ضَمَأٌ وَلَا نَصَبُ وَلَا مَخْنَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ نو لویا انگر می مدینے کے باشندوں اور ان کے ارد گرد کے دیہات میں رہنے والوں کے لیے یہ جائز نہیں تھا کہ وہ اللہ کے رسول کا ساتھ دینے سے پیچھے رہیں اور نہ یہ جائز تھا کہ وہ بس اپنی جان پیاری سمجھ کر ان کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے بے فکر ہو بیٹھیں یہ اس لیے کہ ان مجاہدین کو جب کبھی اللہ کے راستے میں پیاس لگتی ہے یا تھکن ہوتی ہے یا بھوک ستاتی ہے یا وہ کوئی ایسا قدم اٹھاتے ہیں جو کافروں کو گھٹن میں ڈالے یا دشمن کے مقابلے میں کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں تو ان کے اعمال نامے میں ہر ایسے کام کے وقت ایک نیک عمل ضرور لکھا جاتا ہے یقین جانو کہ اللہ نیک لوگوں کے کسی عمل کو بیکار جانے نہیں دیتا والوں ولا ولا وَادِيًا دل کچی بلہم عل کل لیجی ملا ہوں احسن ملو وہ جو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں چاہے وہ خرچ چھوٹا ہو یا بڑا اور جس کسی وادی کو وہ پار کرتے ہیں اس سب کو ان کے اعمال نامے میں نیکی کے طور پر لکھا جاتا ہے تاکہ اللہ انہیں ہر ایسے عمل پر وہ جزا دے جو ان کے بہترین اعمال کے لیے مقرر ہے وی رو سلمی کلر کچھ میت سہو سی قومهم اذا إليهم يحذرون اور مسلمانوں کے لیے یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ سب کے سب جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوں لہذا ایسا کیوں نہ ہو کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک گروہ جہاد کے لیے نکلا کرے تاکہ جو لوگ جہاد میں نہ گئے ہوں وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے محنت کریں اور جب ان کی قوم کے لوگ جو جہاد میں گئے ہیں ان کے پاس واپس آئیں تو یہ ان کو متنبہ کریں تاکہ وہ گناہوں سے بچ کر رہیں ین امنو کاٹین یلون کمل کل کم ریلو ان مل متقمان والو ان کافروں سے لڑو جو تم سے قریب ہیں اور ہونا یہ چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی محسوس کریں اور یقین رکھو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے ضیلت سورتوں سمن ہوں میں الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اور جب کبھی کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو انہی منافقین میں وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اس سورت نے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ کیا ہے اب جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو واقعی ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو اس صورت نے واقعی اضافہ کیا ہے اور وہ اس پر خوش ہوتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے صورت نے ان کی گندگی میں کچھ اور گندگی کا اضافہ کر دیا ہے اور ان کو موت بھی کفر ہی کی حالت میں آتی ہے اولا رو نفی کل مروتن او مروت بو تم یون کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ وہ ہر سال ایک دو مرتبہ کسی آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں پھر بھی نہ وہ توبہ کرتے ہیں اور نہ کوئی سبق حاصل کرتے ہیں وہ ادم انزلت سورة بعضهم الى بعض هل يراكم من راکی ثم سرف صرف الله قلوبهم ن قوم لا يفقهون اور جب کبھی کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور اشاروں میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ کیا کوئی تمہیں دیکھ تو نہیں رہا پھر وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں اللہ نے ان کا دل پھیر دیا ہے کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ سمجھ سے کام نہیں لیتے لقد خم رسول تم ہری سنال ہری سنال منی نر او فرو لوگو تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا ہے جو تمہیں میں سے ہے جس کو تمہاری ہر تکلیف بہت گرا معلوم ہوتی ہے جسے تمہاری بھلائی کی دھن لگی ہوئی ہے جو مومنوں کے لیے انتہائی شفیق نہایت مہربان ہے فَإِن تَوَلَّو فَقُلْ بھی اگر یہ لوگ منہ موڑیں تو اے رسول ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ کافی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی پر میں نے بھروسے